اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین आज जो صورتحال فلسطین میں چل رہی ہے گوگی یہ حالات ہم آپ جانتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے حالات جو ہیں وہاں پہ خراب ہیں کشمیر میں بھی فلسطین میں لیکن ابھی جس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں وہ ہمارے آپ کے سب کے سامنے روزانہ ایک سے ایک عجیب و غریب اور انتہائی تکلیف دے اور خوفناک خبر جو ہے وہ پہنچتی ہے اب ایک بہت پرانی بحث اس وجہ سے دوبارہ سے اٹھ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا یا تبلیغ اور محبت کے زور پر پھیلا تھا اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں ہی میں اسلام تلوار سے پھیلا اور ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں ہی میں ہے جو کہتا ہے کہ اسلام محبت اور تبلیغی سے جو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے وہ دوسروں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ یہود نصارا نے اور کفار نے اور غیر مسلم اقوام نے اور اسلام کے دشمنوں نے یہ بڑے طریقے سے ہم مسلمانوں میں بات ڈال دی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو محبت سے اور تبلیغ سے پھیلا ہے جبکہ اصل میں اسلام تلوار سے پھیلا ہے دوسرا طبقہ یہی بات الٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو بات ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یہ بات جو ہے وہ غیر مسلم اقوام میں ہم نے ڈال دی ہے تاکہ ہم کو وہ وقتاً فوقتاً ذلیل و خوار کر سکیں اور اس بات کا تانا دے سکے حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں میں بھی یہ دونوں گروہ پائے جانتے ہیں. مثلا غیر مسلموں ہی میں ہم نے کئی لوگوں کے اس قسم کے جملے باقاعدہ خود پڑھے ہیں سنی سنائی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو کہنا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یہ ایک انتہائی شاندار مگر مذہب کا خیز افسانہ ہے غیر مسلم کہہ رہے لیکن دوسری طرف غیر مسلم بھی ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیل رہا ہے اب فلسطین کا اور کشمیر کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے اس کو ذرا دیکھیے وہ کچھ یوں ہے کہ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور بچوں کی کئی ایسی تصاویر اور ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس وہ باقاعدہ شیئر کر کے ساتھ میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر اب آپ بتائیں کیا اب بھی آپ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام تلوار ہی سے پھیلا ہو. اس میں دو باتیں سمجھیں ہم اصل ہو کیا رہا ہے کہ دو تین باتوں کو آپس میں ملا رہے ہیں ہم چیزیں مکس کر رہے ہیں اصل میں جو تفریق ہے مختلف معاملات میں اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر کہیں پہ مسلمانوں پہ شدید ظلم و ستم ہو رہا ہے قتل و غارت ہو رہا ہے اور عجیب و غریب قسم کی شدید قسم کی جو ہے وہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہاں پہ یہ کہنا کہ جی مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے باقاعدہ آگے آنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے چاہیے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی افواج کا استعمال بھی کرنا پڑے یہ ایک علیحدہ بات ہے اس کا اسلام تلوار سے پھیلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید میں بڑا واضح طور پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین جو ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک جو ہدایت ہے اس کی راہ گمراہی کی راہ سے بڑی واضح طور پہ جدا ہو چکی ہے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس کا مطلب ایک بہت ہی مضبوط سہارا جو ہے وہ حاصل کیا ہے یہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے لیکن وہی حدیث مبارکہ یہ بھی کہتی ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جو امت ہے ہماری یہ جو مسلمان ہے یہ ساری امت ایک جسم کی مانت ہے کہ جس کے کسی ایک حصے پہ بھی اگر چوٹ لگتی ہے تو سارے جسم کو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے اگر ہم یہ کہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیے ظاہر ہے کہ پاکستان تو انیس سو سینتالیس میں مارز وجود میں آیا اس سے پہلے تو سارا ہندوستان का تھا اور اس میں پاکستان کا سارا علاقہ بھی تھا اور افغانستان کا بھی بہت سا علاقہ اس میں شامل تھا اور بنگلہ دیش اس میں شامل تھا اس میں برما کا بہت سا علاقہ شامل تھا اگر تلوار کے زور پہ پھیلا ہے تو سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ اتنے بڑے خطے پر مسلمانوں نے حکومت کی پھر بھی مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں آج کی ہوگی اگر کسی صحیح معنی کو مثال دیکھنی ہے تو پھر آپ اسپین کی طرف دیکھیے اسپین نے جب فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے یا نکال دیا جائے یا جبری ان کو عیسائی بنایا جائے یہی انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا تو یہ وہ وقت تھا جب وہاں پہ اسپین پہ قابض ہو گیا فرڈینڈ اور اس کی بیوی ملکہ نے اور انہوں ملکا بیوی نے دونوں مل کے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ہمیں کوئی مسلمان نہیں چاہیے اور کوئی یہودی بھی نہیں چاہیے ظلم و ستم شروع ہوا اور انتہائی شرمناک قسم کے مظالم ہوئے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی انسان ایسے مظالم سوچ بھی کیسے سکتا ہے جیسے انہوں نے کیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں اسپین کے اندر ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا تلوار سے اگر کوئی نظریہ پھیلایا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا اور کئی سو سال تک وہاں پہ اسپین میں آزان کی آواز نہیں اٹھی کئی سو سال تک شاعری مشرق اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے تھے تو مسجد قرطبہ میں ان کی تصویر ایک موجود ہے کہ انہوں نے وہاں نماز پڑھی اس کے لیے خاص طور پہ وہاں پہ اجازت لی گئی تھی اور اس کو اندر بھیج کے باہر سے دروازے بند کر دیے گئے تھے کہ تاکہ وہ وہاں ازان دے کے نماز تو پڑھے لیکن کسی تک اس کی آواز نہ پہنچے کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر کہیں ازان دی گئی اور نماز پڑھی گئی اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسی کیا بات اس اللہ کے بندے میں تھی کہ جہاں کئی سو سال سے ازان نہیں گوج وہاں پہ اس کو ایسی خاص اجازت مل گئی کہ جائیں آپ اندر جا کے ازان بھی دیتے ہیں دی دی اور نماز بھی پڑھے کچھ تو ہوگا اس بندے میں اور ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں یا ہمارے کئی دوسرے شعراء اور ادیب حضرات اقبال کی بات آتی ہے تو بڑا ناگ وہ جو ہے چڑھا کے اور عجیب طریقے سے وہ ایسے آگے سے تاثر دیتے ہیں کہ جیسے پتا نہیں کسی ایسے دو نمبر کسی ایسی گلی کی کسی بندے کی بات کر لیں گے ہم لیکن کچھ تو تھا اس میں ایسے تو نہیں تھے بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی آیات اور احادیث مبارکہ پہ بیان کی جاتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا اور ہمارے مسلمان بھائی بھی کچھ نادانی کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں کہ جہاں فلاں ملے اس کو مار دو اور اس کو زیروں میں جکڑ کر لے آؤ وغیرہ وغیرہ ہم پہلے کئی بار مثالوں کے ساتھ یہ دیکھ چکے ہیں کہ آیات مبارکہ کو بھی اور احادیث مبارکہ کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا جا ہے اور اگر سیات و سباق سے ہٹ کے بیان کیا جائے تو اسی کے کچھ سے کچھ مطلب بنایا جا سکتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں ہم نے پچھلی غالباً نشیس میں ذکر کیا تھا کہ آیت موجود ہے جس کے اندر یہ بڑا واضح طور پہ اللہ تبارک مطالعہ نے کہا کہ گمراہی پکڑنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسی قرآن سے گمراہی پکڑتے ہیں اور اس قرآن سے گمراہی کیوں کیسے پکڑتے ہیں دیکھیں جب ایک بات ہے جس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں تو صحیح مطلب کون سا ہوگا صحیح مطلب وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علم اجمعین نے اپنے نبی کریم، نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہی وہ صحیح مطلب ہوگا کوئی اور مطلب صحیح نہیں ہو سکتا اب جب آپا سے چیز کو ہٹا دیں گے اور اس مفہوم کو وہاں سے ہٹا دیں گے تو پھر اس کا جو مرضی جیسے ہمیں کہا گیا کہ صبح ہمیں استفار کرنا چاہیے کو سے ہٹا دے تو استفار کرنے کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ہمیں سامان کدھے پہ ڈال کے گیتی بیل جا جا کے کھیتی باڑی کرنی چاہیے لیکن ہم استفار کا کیا مطلب لیتے ہیں وہ مطلب لیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا جو صاحب اکرام اللہ تعالیٰ مجمعین سے ہمیں پتہ چلا وہ نہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق ہو اسی لیے یہی قرآن جو ہے جس کو اگر سیاقوں سے بات کے بغیر اور انہی ہادی مبارکہ کو اگر سیاقوں سے بات کے بغیر آپ لیں گے تو آپ کو غلط پتہ چلے گا افسوس تو یہ ہے کہ غیر مسلم یہ کام کرے تو بات چلو سمجھ میں بھی آتی ہے دکھ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے مسلمان بھائی اور بہن یہی کام کرتے ہیں کہ سیاقوں سے باغ کے بغیر کسی چیز کو پکڑے اور اس کا کوئی کوم نکالے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم یہاں نہیں ارض کرنا چاہتے کہ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جن کا اگر ہم آپ کو مطلب بتائیں کہ یہ مفہوم فلاں لے رہا ہے اور یہ مفہوم فلاں لے رہا ہے آپ اپنا سر خود پیٹ لیں گے کہ یہ کوئی مفہوم لے ہی کیسے سکتا ہے لیکن لینے والے لیتے ہیں جس میں سب سے بڑی مثال تو وہی ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا یہ بات تو ہم کھل کے بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جب کہہ دیا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے تو ہم مسلمانوں نے بھی کیا کیا ہم نے اس قرآن کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ٹکڑے کر ڈالے استبار اور پھر اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دیں یہ کرو یہ ملے گا یہ کرو یہ ملے گا یہ کرو یہ ملے گا اور یہ وہ باتیں تھیں جو نہ اللہ نے ہمیں بتائی نہ نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہ صحابہ صحاب اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بتائی نہ ہمارے کسی فقیر نے بتائی نہ کسی محدث نے بتائی نہ ہمارے کسی بزرگہ دین میں سے کسی نے بتائی کسی نے تو بتائی ہوتی لیکن نہیں اب ایک یہی مثال سب سے پہلے ہمارے پاس اور اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اسی طرح پھیلا تو ایک بہت دلچسپ بات ہماری نظر سے گزری آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے ایک بڑا مشہور بچپن سے ہم جب بچپن میں تھے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی آتا ہے ایک آتا ہے ریڈرز ڈائجسٹ ریڈرز ڈائجسٹ ایلمن ایکٹ انیس سو چھیاسی نائنٹین ایٹی سکس میں آیا اس میں ایک مضبوط آپ انٹرنیٹ تو کہیں نہ کہیں مل جائے گا کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھے جس میں اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہوگا اللہ یعنی دو سو پینتیس پرسنٹ دو سو پینتیس فیصد اور اس زمانے میں تو کوئی تلواریں بھی نہیں چل رہی تھیں کوئی جہاد بھی نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا یہ کہاں سے دو سو پینتیس فیصد اضافہ ہو گیا اسلام کے ماننے والوں ہاں یہ ضرور ہے کہ تاریخ میں بہت سے ایسے حکمران ضرور گزرے ہیں جو مسلمان حکمران تھے دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں جو حکمران ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے اس کا مزاج ہوتا ہے وہ نکلتا ہے ساتھ والے علاقوں پہ حملے کرتا ہے فتح کرتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے حکمران ہوتے ہیں ان کو لالچ ہوتا ہے کہ ہماری جو سلطنت ہے اس میں اضافہ ہو لیکن کیا وہ اسلام کے لیے کام کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیا وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کر رہا ہے بہت بڑا سوال ہے زیادہ تر جو آپ کو واقعات ملیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی خاص وجہ آپ کو ملے گی جب دین جو ہے کسی بھی حاکم نے کسی صحیح اور سچے حاکم نے سچے مسلمان نے کوئی ایسا ہو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اوفینسو اٹیک کوئی ایسا حملہ نہیں کیا آم طور پہ بہت کم ہے جنہوں نے کیا ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو جو حملے ہوتے رہے ہیں ان میں زیادہ تر کیا تھا دین کا تحفظ وہاں جو مسلمان ہیں ان کی بہت زیادہ ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی زندگی کا تحفظ ان کے جان کا تحفظ ان کے مار کا تحفظ ان کی عزت و آبروں کا تحفظ ان کے کا تحفظ جتنے لوگ جتنے حکمران تاریخ میں دین اسلام کے نام پہ اٹھے انہوں نے کہیں حملے کیے ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں صرف اور صرف وہاں کے مسلمانوں کی اذیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کرنے کا جذبہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب علاقہ فتح ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا اس کے بعد انہوں نے تلوار کے زور پہ اسلام زبردستی قبول کرایا ایسا تو کہیں پہ بھی ہمیں ایک آدھ دو ایسے آپ کو ملیں گے کس کے علاوہ کہیں آپ کو ایسا کوئی قصہ نہیں ملتا بلکہ ایک حقیقت بہت زیادہ علاقے تو ایسے ہیں کہ جب وہاں پہ حکمران گئے تو وہاں پہ مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی موجود تھی اور بڑھتی چلی جاتی کئی باتیں انسان حیران ہوتا ہے آپ نے شاید سنا ہو کہ ساؤتھ انڈیا میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے کیرالا تو کیرالا کا نام کیسے پڑھا کیرالا کا نام ایسے پڑھا کہ بے تحاشا مسلمان تاجر تھے جو وہاں پہ تجارت کیا کرتے تھے اور وہ علاقہ اللہ کے خاص فضل و کرم اس علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ بے تحاشا اسباب ہیں سبزہ ہے پھل ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح سے بہت زیادہ تو انہوں نے اس علاقے کو خیر اللہ کہنا شروع کیا اور وہ خیر اللہ چلتے چلتے خیر اللہ سے خیر اللہ اور خیر اللہ سے خیر اللہ بن گیا آپ اگر تاریخ میں ایسی جگہ دیکھیں بہت سی ایسی جگہوں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ جی اس کا نام اصل میں یہ تھا لیکن یہ ہو گیا اصل میں یہ تھا لیکن یہ ہو گیا جیسے استنبول کی آپ بات کرتے ہیں تو استمبول کا اصل نام اسلام بول تھا چلتے چلتے استنبول ہو گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ نام بدلتی ہیں لیکن بے تحاشا جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں مسلمان نہ صرف پہلے سے موجود تھے بلکہ وہ جو مسلمان تھے ان مسلمانوں نے اچھا خاصا تبلیغ کا کام سنبھال رکھا تھا اور کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ کسی مسلمان حاکم نے حملہ کیا کسی سلطان نے حملہ کیا فتح کرنے کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا ذرا غور سے مطالعہ کریں تو حکمران ہمارے زبردستی دین تبدیلی کو برا سمجھتے تھے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک دنیابی وجہ ہے دیکھیے تین ہمارا کیا کہتا ہے جہاں پہ خالص اسلامی حکومت ہوگی وہاں پہ کسی مسلمان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن غیر مسلم جزیہ دیتا ہے جس کو آپ ٹیکس کہہ لیں اور غیر مسلموں کو بہت زیادہ کسی زمانے میں یہ جو باہر سے آئے اور انہوں نے حملے کیے جس میں برٹش بار شامل ہیں اور پورچوگیز شامل ہیں اور فرینچ شامل ہیں انہوں نے جب حملے کیے تو ان کا نقطہ یہی تھا کہ جی ہمارے بندوں ظلم ہو رہا ہے اس ہیں اسے ٹیکس لیتے ہیں مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیتے یہ بھی ایک وجہ تھی اب بات یہ ہے کہ جو پہلے سے گھرانے غیر مسلم ہیں وہ جزیہ دے رہے ہیں اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو جزیا دینا بند کر دیں گے سلطان کی تو کمائی ماری جائے گی تو سلاطین یہ تھا کہ جو خود سے اپنی مرضی سے دین قبول کرے اس میں تو بڑا خوش ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو کوئی زبردستی اس نہیں کی جاتی تھی کہ اسی ٹیکس سے تو حکومت چلانی تھی انہوں نے لیکن ظاہر ہے جس نے اعتراض کرنا اس نے اعتراض کرنا آج ہندوستان میں بھی اگر آپ کشمیر کو چھوڑ बाकी تو باقی علاقوں میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو ہر کچھ عرصے بات کو خبر آتی ہے اور ایسی ایسی خوفناک خبریں آتی ہیں کہ بیان سے باہر ہے اور اس کے جواب میں اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاکستان دیکھیں فلاں یہ واقعہ ہوا فلاں وہ واقعہ ہوا فلاں وہ واقعہ ہوا ہمارے یہاں کتنے واقعات ہوئے ان کے یہاں کتنے واقعات ہوئے حساب کر کے دیکھ لیں ہمارے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی والا بہت سخت کا تھا اور اس کو ملی ایسے جو واقعات بچ گیا ہو تو احد آباد لیکن باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے باقی دنیا میں تو نہیں اور خاص طور پر ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہو رہا مسلمانوں کے پر جس قسم کا ظلم چل رہا ہے اگر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہوتا تو ہندوستان تو سارا آج مسلمان ہوتا اس میں تو کوئی ہندو ہی نہ ہوتا یہ کم از کم اکثریت میں تو ہوتے ہوں. ہم تو اکثریت میں بھی نہیں ہی. اور بہت سے سلادین بہت سے بادشاہ جن پہ عجیب و غریب قسم کی تہمتیں ہیں ان کی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں مطلب مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر اب ہم بھی اس کو کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتے بڑی صاف سی بات ہے اس کا ہمارے بہت سے علوما اس کو مجدد اپنے وقت کا مانتے ہیں اپنی صدی کا مانتے ہیں ہم ان سے بڑے عدب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور شدید اختلاف کرتے ہیں اس کے ہماری وجوہات ہیں لیکن ہمارا آج موضوع نہیں ہے اس اس لگاتے ہیں کہ جی اس نے بڑے مندر توڑے اور اس نے بڑا ظلم کیا اور ہمارے بندے یہ کر دیا ان کو مار دیا ایسے کر دیا ویسے کر دیا انہی کے کئی مورخین لکھ رہے ہیں کہ اس نے بے بےتحاشا مندروں کو ٹھیک کرنے کے لیے فنڈ بھی دیا پیسے بھی دیے اب یہ کیسا شخص ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے میں اسلام کے نام پہ مندر توڑ دوں اور دوسری طرف وہ مندر بنانے کے لیے پیسے دے رہا ہے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ تو جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس نے صرف ان مندروں پہ حملہ کیا جہاں سے اس کو یہ بات بالکل بغیر شبے کے کنفرم تھی اس کو پتہ تھا کوئی اس میں شک و شبہ نہیں تھا کہ یہاں سے حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسایا جائے اس کے علا سے میں کئی ایسی جگہ حملہ نہیں کیا باقی جو حملے ہیں وہی بات ہے بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے آج میرے پاس دو علاقے ہیں کل تین ہو جائیں تین علاقے ہیں چار ہو جائیں وہ ہر ایک کرتا ہے کیا ان لوگوں کے بادشاہوں نے نہیں کیے کیا یہودی بادشاہوں نے نہیں کیے کیا عیسائی بادشاہوں نے نہیں کیے کیا, کیا ہندو نے نہیں کیے ہندو راجے آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے کیوں لڑتے رہتے تھے کیوں نہیں بنتی تھی آپس میں اسی طرح ہمارا بھی حال ہمارے بھی سارے جو علاقوں کے چھوٹے چھوٹے کہیں نواب تھے کہیں پہ چلا تھے کہیں پہ بادشاہ تھے لڑتے رہتے بالکل اور ان لڑائیوں میں ہم نے اتنی حماقتیں کی ہیں کہ بیان سے باہر اب ہم عوام کو ذرا جذباتی کر دیتے ہیں باتیں سنا کے فلاں یہ زبردست تھا فلاں وہ زبردست تھا جی وہ امیر تہمور تھا اس نے اتنی اسلام کی خدمت کی یہ کیا وہ کیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان یا درم کے مقابلے پہ لڑنے کے لیے اس نے سلیبیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاریخ میں ہے موجود کہاں گیا اس وقت اس کا اسلام اب جو شخص ایک مسلمان سے لڑنے کے لیے عیسائیوں کے لشکروں کو سلیبیوں کو اپنے ساتھ ملا لے وہ جہاں حملے کرے گا وہ اسلام کے لیے حملے کرے گا وہ اسلام پھیلانے کے لیے حملے کرے گا یہ تو پتہ چلتا ہے انسان کے مزاج سے پتہ چلتا ہے تو یہ ہمارے اور مسئلہ یہ کہ ہمارے آج کل کے جو سکول کالجوں کے بچے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو پھر ایسے ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لو جی ہم تو پتا نہیں ہم نے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا ایسے کیا ہوا ویسے کیا کشمیر فلسطین پہ اور ایسے کوئی بھی اگر علاقے جیسے میں لبوزنیا میں بڑا شدید ظلم و ستم ہوا وہاں پہ تو ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ ہمارے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے اللہ تعالی معاف مسلمان سارا عالم اسلام سویا ہوا تھا وہ تب بھی سویا ہوا تھا وہ آج بھی سویا ہوا تھا. اب یہ کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے عظیم گناہ کر رہے نہیں کر رہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے یہ انفرادی سطح کا کام ہی نہیں ہے یہ اجتماعی سطح کا کام ہے ریاست کی سطح کا کام ہے ہم آپ صرف ایک کام ضرور کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ ایسے اداروں کا واقعی پتہ ہے کہ وہ کسی قسم کی اس کے اندر وہ دو نمبری نہیں ہے اور وہ ایسی تمام علاقوں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اس میں جو ہم تھوڑا بہت اللہ کی رضا کے خاطر حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں اور جہاں بول سکتے ہیں ہم بولے اور کل ایک University میں کلاس میں کھڑے ہونے کے لیے کیا کیا حکمت ملی ہے کوئی جنگی ٹریننگ ہے کوئی چیز ہے نہیں آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر ان کا قانون ہے ان کا ہر شہری کچھ عرصہ فوج میں باقاعدہ سرو کرتا ہے ان کا ہر شہری باقاعدہ ایک ٹرینڈ فوجی ہے اور ہم امت کا حال کیا ہے ہماری امت کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہیرو ختم ہو گئے ہیں ہم بچپن میں پڑھتے تھے سنتے تھے کہ جی ایک فلاں ہمارے ہوتے تھے جی فلاں تھے فلاؤن ایوبی تھے صحابہ میں فلان تھے سیف اللہ جن کو لقب ملا اتنی بڑی ہستی وہ تھے علی رضی اللہ تعالیٰ تھے ہمارے بچوں کے ہیرو کون ہیں اور پتہ نہیں کون کون تھا میں وہ پچھلے دنوں ایک آرٹیکل نظر سے گزرا پتا چلا کہ وہ ڈیڑھ سو کے قریب اس طرح کے سپر ہیرو انہوں نے بنائے ہوئے اور ہمارے بچوں کے ہیرو اب وہ بن گئے ہیں ہمارے بچوں کو اپنے ہیروز کا نام بھی نہیں پتا ان <ساور> کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ہیرو کس طرح کے تھے ان <ساور> کو یہ تک نہیں پتا کہ جب مسلمان سکندری پہ گئے دیہات کی غرض سے چاروں طرف اس کے دیوار تھی آپ کو پتا پہلے دیواریں ہوتی تھی ہمارے ابھی بھی کئی لاہور چلتے ہیں تو پرانے لاہور کی دیوار دروازے سب ابھی بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی دروازے میرے خیال ہے رامل میں بھی شاید ابھی موجود ہیں پشاور میں موجود ہیں کئی دروازے انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا اور ساری فوج نے اکٹھے نعرہ اس طریقے سے لگایا کہ اس نعرے کی گونج اور لڑ سار کے رکھے <تصفح> یہ بتائیں نا اپنے بچوں کو یہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ سلطان محمد فاتح کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی وہ ہار جاتا لیکن اس نے ایک رات کے اندر ایک پورا فلیٹ بہری جہازوں پر پہاڑ کے اوپر سے گزار دیا یہ بتائیں نا اپنے بچوں کو ان کو پتا چل اس زمانے میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی مجھے بتائیے کہ اس نے یہ کام کرتے جو آج غیر مسلم نہیں مانتے آپ کو حیرانی ہوگی کیونکہ مجھے کچھ عرصہ بہلیات یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہاں پہ کئی ایسی کتابیں ہم نے دیکھی وار اسٹریٹجیز جن کی عملی کے طور پر ہمارے پار بھروسہ کو پڑھایا جاتا سلطان محمد فاتح کو پڑھایا جاتا ہے غیر مسلم ان کو پڑھ کے سیکھ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو اسپائڈر مین ہیرو دے رہے ہیں ہیرو دے رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں یہ ہم ماں باپ کا قصور ہے بچوں کا قصور نہیں ہے کل کو بچے بڑے ہوں گے ان کے آگے بچوں کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا انہوں نے شاید کبھی نام سنا ہوگا ان کسی کو کچھ ہم بتاتے نہیں ہیں ہمیں خود کئی چیزوں کا نہیں پتا حیرت ہوتی ہے اگر میں آپ سے کہوں گی ایک وہ بھی وقت تھا کہ چتوڑ کے قلعہ پتہ نہیں ہو رہا تھا اور اس زمانے میں بتائیں کون سی کرین تھی کون سی مشین تھی کہ کئی کوس دور سے پورا پہاڑ توڑ کے لا کے اس میں قلعے کے سامنے پہاڑ دوبارہ بنا کے اس کے اوپر توپے رکھ کے چلائی مجھے بتائیں کون سی ٹیکنالوجی تھی جناب اس وقت کہ جس نے پورا پہاڑ ادھر سے اٹھا کے ادھر شفٹ کر ایسی کون سی ٹیکنالوجی لیکن ہمارا بچہ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے بچہ سب سے پہلے لفظ کیا بولتا تھا اللہ بولتا تھا لائلہ بولتا تھا ابا بولتا تھا اما بولتا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں بچے سب سے پہلے لفظ کوئی نہ کوئی گھٹیا گانا ہوتا ہے جب وہ بول رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں کھولتا ہے اس کے لیے گانے چل رہے ہیں فلمیں چل رہی ہیں انڈین فلمیں چل رہی ہیں انگلش فلمیں چل رہی ہیں ناچ گانا ہو رہا ہے ہماری ہماری اپنی محفلوں کے اندر ہماری بچیاں ناچ رہی اور ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہیں حالات خراب اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی لانت کا مستحق ثابت کر دیا ہر لحاظ سے ہم کمزور ہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کو ماننے والا اللہ رسول کے راستے سے ہٹے گا تو اس پہ معیشت جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی ہماری معیشت تنگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی وہ یہودیوں کی سازش ہے وہ بھائی یہودیوں کی سازش کامیاب کیا ہوئی یہ سمجھا دیں آپ مجھے وہ کامیاب اس لیے ہوئی کہ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا ہے ہماری مثال میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو یہ جو مرغیوں کے شیڈ ہوتے ہیں اس میں کئی بار ہزاروں مرغیاں ایک بلی اندر چلی جائے سینکڑوں مرغیوں کو مار دیتی ہے حالانکہ سو مرغی اس بلی کے سر پہ اپنی چونچ بھی مار دی بلی مار دیتی لیکن ہماری حالت بھی یہی ان مرغیوں جیسی ہے ایک بلی بیچ میں آ نا تو یہ سارے جذبے ہوا ہو جائے گی کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے اور یہ جو دوسری اقوام بھی مسلمانوں کے خلاف بات کر رہی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے ابھی چند دن پہلے ریبائی ریبائی ہوتے ہیں یہودیوں کے ایک ربائی نے بڑی دھواں دھار قسم کی تقریر کی ہے تکیر ایک پہلو سے تو وہ ہونی چاہیے جو ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے لیکن خیر ہمارا اس طرح کا انداز نہیں ہے کبھی بھی نہیں رہا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انداز اپنایا نہ کسی اور نے اپنایا اس نے کہا کہ جیے جتنے لوگ جو ایک خدا کو نہیں مانتے کیونکہ اس مسلمانوں کے علاوہ ایک خدا کو صرف یہودی مانتا اور کوئی نہیں مانتا یہ جتنے لوگ ایک خدا پر نہیں مانتے اور اس نے ذکر کیا اس میں ہندوستان اس میں یہ تو کے علاقے ہیں سارے یہ تائیوان وغیرہ چائنا وغیرہ یہ سارے اس نے نام ایک ایک ملک کا لے کے کہا کہ ہماری ذمہ داری اگر ان سب کو تباہ و برباد کر دے اور ان کو ختم کر دے اور ان کو مار دیں ہم مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ان کو مار دیں ہم کہتے ہیں ان سب تک اللہ کا پیغام پہنچا تھوڑا فرق ہے دونوں باتوں تو ہمیں معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بحث بالکل بیکار ہے اس وقت کہ جی ہم یہ بحث کرتے پھرے کہ جی تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا تھا یا تبلیغ کے زور پہ پھیلا تھا تلوار کے زور پہ اسلام کبھی نہیں پھیلا لیکن اپنے مسلمان بہن بھائی ماں باپ کی مدد کے لیے تلوار ضرور اٹھی ہے دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور جس نے تلوار کے ذریعے آگے پھیلانے کی کوشش کی ہے آج تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے اسلام کے لیے نہیں کیا تھا اس نے ذاتی مفاد اور اپنی ریاست بڑھانے کے لیے تو اللہ تعالی ہمیں انٹی سیدھی حرکتوں میں وقت ضائع کرنے سے محفوظ رکھے اور اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کا اس نے توفیق بخش مصن اللہ خی رخت کے و مولانا محمد آج ہی و اجمعین ہی یا الحمۃ اللہ